چاہ اچھا بارما ہال یہ بارما ہال ہے نا بارما ہال برادران یوسف کا مشورہ جب نا امید ہو گئے نا اس سے تو خالصو سجیا علیحدہ ہوئے نجیا مطلب مشورہ کرنے والے یا سرگوشیاں کرنے والے ایک ہی چیز ہے علیحدہ ہوئے سرگوشی کرنے والے مشورہ کہا ان کے بڑے نے کیا نہ جانا تم نے کہ بے شک باپ تمہارے نے لیا تھا تم سے پختہ حال من اللہ اللہ کی قسم لے کے وہ من قبل ما فرت تم کی یوس اس کے بارے اس سے پہلے بھی تم پوتا ہی کر چکے تھے کس کے بارے میں اب تو دوسری چیز آ گئی ادھر غور کرنا یہ من قبل ہے نا یہ جار مجرور متعلق فرت تم کے ہے اور ما زیدہ ہے ما فر کا ماں زیدہ لکھو مین قابلوں اور اس سے پہلے کوتا ہی کر چکے تھے تم یوسف کے بارے میں اب مانا صحیح ہے یا نہیں مین قابلوں کو فرتم کے متعلق رماز اعداد فلاں نہ بڑھا میں تو نہیں ٹلوں گا زمین مصر سے یہاں تک اجازت دے مجھ کو با میرا یا فیصلہ کرے اللہ اللہ فیصلہ یہی کہ بنیامین کسی طریقے پہ رہا ہو جائے اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں کا میں تو بیٹھا ہوا ہوں یہ کون کہنے لگا جی بڑا بھائی ارجو چلے جاؤ اپنے باپ کی طرف بجان تیرے بیٹ نے چوری تھی ہے باقی ہم جو چور بنا رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پھر اس کے اسباب سے چوری برامد ہوئی تھا ہے باقی آپ کے ساتھ جو ہم نے قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا نا کہ اس کو لائیں گے ہم غائب دان تو نہیں تھے کہ چوری کرے گا اب تو چوری کر لیا اس نے وہ ماں اور نہیں گواہی دیتے ہم چوری کی مگر ساتھ جانا ہم نے وما کننا اور نہ تھے ہم غائب کی حفاظت کرنے والے کس وقت عہد کرتے وقت نہیں چلے کھلو جب آپ سے ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم غائب دان تو نہیں تھے کہ چوری نہیں کرے گا اور نہ تھے ہم عہد کرتے وقت واسطے غیر حفاظت کرنے والے اے باجان اگر ہمارے اوپر اعتبار نہ ہو نا تو سوال کرو بستی والوں سے کون سی بستی یہی مصر اللہ تی کنّا فیا جس کے اندر ہم تھے اور اس قافلے سے بھی سوال کر سکتے ہو جو آیا ہمارے ساتھ اللہ تقبل نفیہ جو آیا ہم بیچ قافلے کے اندر اور مر بھی تھے نا ان کے لوگوں سے پوچھو بھائی نالا ساد کون ہم کیا ہیں سچے ہے یاقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو یاقوب علیہ السلام ایک تو فراست سے سمجھ گئے دوسرا اللہ کی طرف سے وہی بھی آئی ہوگی کہ آپ تیرا بیٹے کے ملنے کا وقت کیا ہے قریب ہے تو فرمانے لگے نہ چوری نہ گرفتاری کیا فرمانے لگے نہ چوری نہ گرفتاری بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے بات بھی ایسے تھی نا نہ چوری ہے نہ گرفتاری ہے بات کچھ اور معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ میرے محبوبوں کو ملا بھی دے آج ملا بھی دے بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے کالا جواب فرمانے لگے بلکہ بنا لیا واسطے تمہارے تمہاری جانون ایک معاملہ کو صبر جمیلی اچھی ہے اللہ قوم کوم کا کتاب کس کو ہے بیٹوں کو ہے نا تو بیٹوں میں اب یوسف اور یاقوب بھی شامل ہو سکتے ہیں نہیں اور قوم میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں بیٹوں کے اندر تو انہوں نے بنی نہیں تھی بات آپس کے اندر کہ یہ پیالہ رکھیں گے تیرے خورجین کے اندر چور بنیں گے قوم میں وہ بھی آ گئے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں کی بنی بنی بات ہے نہ چوری ہے نہ گرفتاری ہے تو بنی بنی بات تو تھی پر میں کے بنا لیا واسطے تمہارے تمہارے جاننے کا معاملہ پر صبر جی اصل ہو رجائے کامل اب امیدیں ہو رہی ہیں امید ہے اللہ یہ کہ لائے میرے پاس ان سب کو بے شک وہی جاننے والا ہے ان کا ٹھکانا علیم کا کیا مانا ان کا ٹھکانا جاننے والا ہے حکیم ہے اسباب باسل درست کر دے گا حکمت والا ہے بطولہ ان ہم تحزن یاپو تحضن کا کیا مانا وہ باپ تفاول کا اظہارِ حزن بتایا تھا نا تحزن یاپو آدمی کی عادت ہوتی ہے جب رونا آئے نا تو ایک طرف ہو کے روتا ہے کیا ایک طرف منہ کر کے علیحدہ ہو کے روتا ہے کہ میرا بیٹا جب شہید ہوا تھا مولانا سعید شہید جلال پوری تو اتلا ہمارے پاس عشاء کے وقت اتلا تو میں تو ایک طرف چلا گیا وہاں رویا رو رو کے جب واپس آیا تو میری بیوی کچھ جاگ تھی کچھ نیند تھی تو اس کو میں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا شہید جلال پورے یہ جب نیم خوابی کے اندر ایسے اٹھی نا گرو بالکل گر گئی اس کو دوارا پڑ گیا میری بیوی کو <laughs> اب اس کے لیے ایک گھنٹہ ہمیں رکنا پڑا دوائی وغیرہ دینی بیٹی کی مت کہہ رہی تھی بیٹا تناز ہے آتا تھا سمجھے بچہ تھا وہ ہمارے ہاں پلا سمجھے تین چار پڑا سمجھے تو محترم ایسے ہوتا ہے انسان کو غم غمائے تو علیحدہ ہو کے روتا ایک طرح منہ کر کے یہ تحزوں نے اور منہ مو موڑا یاقوب نے ان سے اور کہنے لگے یا صفا ہے میرا غم اوپر یوسف کے اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں باورچہ غم کے باہ وا اور وہ غم کا بھرا تھا اب سفید آنکھوں کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ بالکل نابینا ہو گئے تھے غم میں دوسرا یہ کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی بالکل بینا کمزور ہو گئی دونوں معنی لکھتے ہیں کالو تلّ ارض ناسہانہ اب آہل ایال کی طرف سے ارض ہو رہا ہے خیر شاہی کا کہ ہے ابا جان اب یوسف کو کتنا عرصہ ہو گیا چالیس سال سے زائد اب یوسف کو کیا یاد کرتے چھوڑو کہنے لگے قسم اللہ کی ہمیشہ یاد کرتا رہتا یوسف کو یہاں تک ہو جائے تو سخت کمزور ہرا زن کا من سخت کمزور یا دم و یا ہو جائے تم مرنے والوں سے قال جواب یاقو فرمایا میں شکایت کرتا ہوں اپنی پرا کی اور اپنے حضری طرف اللہ کے اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ چیز کو تم نہیں جانتے اللہ کرم فرمائے گا وشال ہوگا یا بنی یا تجوید یابو اب پہلے جتنی سفر ہوئے کبھی کہا اپنے بیٹوں کو کہ یوسف کو تلاش کرو اور کہا تھا دیکھو آپ فرما رہے ہیں معلوم آ کے امید تھی تو دل میں الکا ہوگی اللہ کی طرف سے تجویز یاقوب اے میرے بیٹے چلے جاؤ پس تلاش کرو یوسف کو اسے بھائی کو اور نہ امید ہو اللہ کی رحمت سے بے شخشان یہ کہ اللہ کی رحمت سے مدرخہ کر لو فلم داخل ہوا یہ کتوا حال ہے جی ہاں حال نمبر تیرہ برادران یوسف کی تیسری ملاقات یہ تیرواں حال ہے جی اور تیسری دفعہ ہے اس دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو پیسے دیے نا وہ کھوٹے سکے تھے کیا وہ کھوٹا سکہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک تو لے لیتا ہے لیکن عام تاجر نہیں لیتے ایسے سکے تھے یا گھر کی کوئی چیزیں تھیں استعمالی چیزیں اور پیسے نہیں تھے یہ لے کے گائے کہ غلہ بھی لے آئیں اور بھائی کی تلاش بھی کریں اب یعقوب علیہ السلام نے خط بھی لے کے دیا تھا اس وقت کیا لکھ دیا خط لکھ دیا من جانب یاقوب سمجھے سفی اللہ علا جانب عزیز مصر وغیرہ ایسے لکھا اور یہی لکھا کہ اے عزیز مصر ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر آزمائش آئیں میرے دادی ابراہیم علیہ السلام پہ بھی گائی آزمائش ہے آج میں گئے نہیں میرے ابا پہ میرے اوپر آئی میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا ول عالم کہاں ہے لوگ کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا اب اس بچے کو تو نے اپنے پاس رکھ لیا حالانکہ یہ میرے دل کا بہلاوا تھا میرا نور گر تھا میں آپ کو امید دلاتا ہوں گل دل کے یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا خاندان چور نہیں ہے چوری پیشہ نہیں ہے مہربانی کرو یہ خط لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملے تو ان کو کہنے لگے کہ دیکھو مہربانی کرو ہم کہا کے اندر بھی ہیں اور پونجی بھی کر لائے ہیں ڈاکس پونجی لائے ہیں اور خط بھی دیا حضرت یوسف یوسل السلام کو ان کو پتا تو نہیں پائی یوسف ہے. حضرت یوسف یوسلام خط بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں خاتی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں وہ حیران کے رو کیوں رہے ہیں اس کے بعد جب خط ختم ہوا تو فرمانے کے لیے یہ تم یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا تھا وہ بھی کہیں تم کو یاد ہے اب ہے رہا. یوسف چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہوا یوسف کہیں گیا پتہ نہیں پور. یہ کون ہے جو یوسف کی بات کر رہا ہے پھر غور جو کیا تو چہرے کچھ نشانات ملنے لگے تو کہنے کہ کام پہ یوسف کہیں سچ مچ یوسف نہیں ہے اب ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہاں؟ کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا مگالی اس پہ بیچ ڈالا آج وہ بادشاہ بنا ہے ہاں؟ اور ہم اس کے بعد بار بار غلہ یا سامنے کھڑے ہوئے ہاں یہ کتنی ملاقات ہے تیسری اور جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے اے عزیز مصر پہنچی ہم کو ہمارے آل کو تکلیف بوجہ کہا کے اور لے آئے تیرے پاس ایسی پونجی جو کہ ناقص ہے اصل مزات کا معنی دفع کی ہوئی مز کا معنی یعنی جس کو عام تاجر نہیں لیتے لے آئے ہم تیرے پاس ایسی پونجی جو کہ ناقص ہے وہ پورا کر ہمارے لیے غلے کو اور احسان کا قبول کر لیے پونجی بے شک اللہ بدلہ دیتے ہیں سچ کرنے والے کو کالا فرمانے لگے ہل علم تم افشا رات کیا تم کو وہ بھی یاد ہے جو برتاؤ کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ یوسف کو کنویں میں ڈالا بھائی کو کیا کیا جدا کیا کیا کیا جدا کر دیا جبکہ تم بے سمجھتے قالو کہنے لگے آ ان کا لامتا یوسف کیا سچ مچ تو ہی یوسف ہے کہنے ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے بے شک احسان فرما اللہ نے ہمارے اوپر ان سنت اللہ بے شک شان یہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ نہیں ضائع کرتا سامنے کو کاروں کا تارو اقرار جرم کہنے لگے قسم اللہ کی البتہ یہ فضیلا دی تجھ کو اللہ نے ہمارے اوپر اور واقعی ہم خدا کار معاف کر دو قال الہ نے معاف پر میں نہیں کوئی گرفت تمہارے اوپر میں خود معاف کرتا ہوں نہیں گرفت نہیں ملامت تمہارے اوپر آج کے دن بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں بخشی اللہ واسطے تمہارے خود بھی معاف کر دیا اللہ سے دعا کی واہ و رحم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا نا تو قریشی سارے سامنے تھے یا نہیں تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ آج آپ کے سامنے ہم تکلیفیں دیتے رہے تو آپ نے کیا اعلان کیا لا تشریف والام میں, میں ایسے کہوں گا جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اعلان کیا تھا تو حضرت نے بھی لا تشریف علیہ جون کا اعلان کیا تھا یہ جہبوب قمیصہ بشارت نمبر ایک میرا کمیص لے جاؤ یہ کمیز کون لے گیا جی یہودا پہلا کمیز بھی کون لے آیا تھا بھیڑیے والا وہ بھی یہودا لے گیا خون آلو کمیص ابتدا والا یہ بھی یہودا لے گیا لے جاؤ کمیص میرا یہ پر ڈالو اس کو پر چہرے باب میرے یاد ہے بسیرا موج یوسف لکھو آئے گا وہ بینا ہوگے آنکھوں میں ڈالو گے بینا ہو جائے گا بات یہ بشارت نمبر ایک لکھا ہے نا اضحاب کمی سیات بشاروں باتونی کو بشارت نمبر دو اور لے آؤ آو میرے پاس آل اپن سب کا سب ولما لما فصل یہ کتنا محال ہے جی چودواں حال لکھو تو تیرواں ہال بھی لکھا تھا نا فلم داخل ہو رہا ہے آپ تیسری میں چلی اچھا جی، چودواں ہال پر جب جدا ہوا کافلا یہ موجہ یعقوب لکھو نیچے مصر سے اب یہ کافلا جدا ہوا حضرت یوسف کا کرتا لے کے اور مصر اور کنان کے درمیان محدثین لکھتے ہیں مفسرین دو سو پچاس میل کا فاصلہ کتنی دو سو پچاس می کلو تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ساڑھے تین سو بھی رہے سمجھ پر جب جدا ہوا کافڑا کہا ان کے باپ نے بے شک میں پاتا ہوں خوشبو کہ اس کی یوسف کی اور یاقوب علیہ السلام نے کہا لو لال تو فن اگر مجھ کو تم بہ نہ کہو کہنے لگے آ. استباد استباد عوام کہنے لگے قسم اللہ کی بے شک تو بیچ عشق کا اپنے قدیم کیا ہے یہاں زلال کا منہ گمراہی ہے یا عشق ہے تو ہر جگہ زلال کا منہ گمراہی نہیں لینا اگر یعقوب کے دل میں یوسف کی گمراہی تھی یا عشق تھا عشق و محبت تو پرانے عشق کی طرح ہے بان جال بشیر تصدیق یعقوب خوشخبری خوشخبری دینے والا آیا یہودا ڈالا اس کو اوپر چہرے یعقوب کے ہو گیا آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں کالا تحادی سے نعمات فرما کہ کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ سے وہ چیز کے نہیں جانتے کالو یا بانا بطال با اب انہوں نے استغفار کا مطالبہ کیا ابا جان ہمارے لیے معافی مانگو باقی ہم قصوروار تھے یوسف کو کنویں میں ڈالا ایسے آپ کے سامنے جھوٹ بولا مطالبہ استغفار اے با جان معافی مانگو واسطے مارے گناہ ہیں مارے کی آپ بھی معاف کرو اور اللہ سے معافی جلا دو واقعی ہم فتح کار تھے کالا سو خاصہ فر حکم واد استفاق انقریب معافی مانگوں گا تمہارے لیے کس وقت معافی مانگوں گا ابن مسود کہتے ہیں سحری کے وقت تو سحری کا وقت با برکات ہوتا ہے نہیں اس وقت معافی مانگو گا اور ابن عباس کہتے ہیں جمعہ کی رات وہ بھی بابرکت ہے اور دونوں ہی اکٹھے ہو گئے ہیں رات بھی جمعہ کی اور ماشاء اللہ نور لافی نور مانگا تمہاری برف سے بے شا بچن والا مہربان ہے فلم باد یہ حال نمبر پندرہ ہے جی حال نمبر پندرہ یہ چوتھی ملاقات ہے یہ وشال مکمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے آل کو لے آو دی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ سواریاں بھیجیں کپڑے اچھے بھیجے ہو گئے کہ بن کے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے آئے تقریباً سو تک وہ آدمی تھے و زن تقریباً کتنی سو تھے سو تھی ان کو لے کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبالی خیمہ لگایا مصر سے باہر ہو استقبالی خیمے لگاتے ہیں نا استقبالی خیمہ لگایا وہاں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوگا وہاں استقبال کیا ان کا حضرت کی خدمت کی ابا جان کی جب فارغ ہو گیا اس سے کھانے پینے سے تو کیا فرمایا ابھی شہر میں داخل ہو استقبالی خیمے کے بعد ابھی شہر میں داخل ہو یہ ضرور ذہن میں رکھنا کیونکہ دو دفعہ دخول ہے دیکھو جی فلم پندرو ہال لکھا ہے نا پر جب داخل ہوئے اوپر یوسف کے یہ دخول کیا ہے کا یا استقبالی خیمے کا استقبالی خیمہ آ واہ جگہ دی طرف اپنے ماں باپ اپنے کو اور پھر داخل ہو مصر کے اندر اب یہ دوسرا داخل ہے یہ کس کا ہے یہ شار کا ہے ان اللہ امن والے بار بے اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو اوپر تخت کے حضرت خود جو تخت پہ بیٹھے نا ماں باپ کو کس پہ بٹھا دیا تخت پہ تو اب ماں باپ نے بھی سجدہ کیا بعضے کہتے ہیں حقیقی ماں تھی اور بعض کہتے ہیں ان کی ماں فوت ہو گئی تھی کا تھی خالہ تھی خالہ بھی ماں ہوتی ہے پھر والد کی بیوی ہو گئی تو دونوں سجدے میں گر پڑے میرے محترم ان شریتوں کے اندر سجدہ کیا تھا جائز تھا یہ تعظیمی سیدھا تھا یا عبادتی سیدھا تھا عبادت کا سیدھا غیر اللہ کو شیر ہے عبادت کی نیت سے سمجھے؟ وہ کسی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا عبادت کا سیدھا یہ تعظیمی سیدھا پہلی شریعتوں میں جائز تھا حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ہم بھی آپ کو سیدھا کریں صاحبہ نے علکیہ, آپ نے نہیں اگر میری شریعت کے اندر سیدھا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو سیدھا کرتا اپنے مرد کو سیدھا کرے لو کون تو مرو آش جو ہے ایک دوسرے بکام پہ آپ نے کرا کو مہ اخاک رب کے ہے سیدھا اس کا ہے ہاں میرا احترام کیا کرو ایک مطلب تو یہ ہے سیدا تعظیمی اس وقت جائز تھا اور کیا؟ اب دوسرا مطلب سن لو جی میں لکھواتا ہوں رافا بے بلند کے اپنے ماں باپ کو خرو خر لو سجادہ اور گر پڑے واسطے اس کے سیدھا کرنے والے تعظیمی دوسرا معنی لکھ لو پر خرو لے, خر لے یوسادلہ رول اجل یوسف سجاد شوکران اس کا کیا معنی ہے سدا یوسف کو کیا یا اللہ کو کیا سدا اللہ کو کیا لیکن باوجہ یوسف کے کہ اللہ تعالی نے یوسف کو جو اتنی بڑی نعمت دی سلطنت دی اس کا شکریہ ادا کیا خرول اجل یوسف سجاد شکر آگے بھی بھارت ہے کہ روح المانی کے اندر ہے اب آئی نہیں سیدھا خدا کو کیا اور عرض کیا یوسف نے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے سے دیکھا تاکہ کیا اس کو میرے رب نے سچا وقد آسن ابھی انعام نمبر ایک اور تاکہ احسان کے ساتھ میرے جب کہ نکالا مجھ کو جیل سے جا انعم نمبر کتنی دو لے آیا تم کو کس کیسے بدو سے دیہات سے انعام سے نمبر دو ہے بعد اس کے کہ پھوٹ ڈالی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان اس شیطان کا کارنامہ تھا ورنہ میرے بھائی ایسے کیا تھے ایسے نہیں تھے یہ وہ بھائیوں کی تعریف کر دی اور کنویں کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا یہ بھی اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں ان ربی بیشا گرام میرا مہربان ہے فعال الماعشہ لمایشہ جار مجرو کے اس کے متعلق ہے فعال کے لطیف کے متعلق نہیں لطیف الماعشہ بے شاگر میرا مہربان ہے کرنے والا جو چاہتا ہے لطیف کے مطالعہ نہ کرنا انا وہ غلط علیم الحکیم ہے اے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا آخر کے اندر مانگی اے میرے پرور جگار تاخیر دیا تو مجھ کو سلطنت دی نے مجھ کو سلطنت یہ نعمت ظہری ہے اور سکھایا تو نے مجھ کو تعویر آدی یہ نعمت باطنی یا فا السماوات سماوات ارفا کا معذوف ہے اے پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا تو ہی میرا ولی ہے مالک ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر فوج کرو مجھ کو مسلمان کر کے فرمدار اپنا اور لہ کرو مجھ کو ساتھ نیک کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر کے اندر یہ دعا مانتے رہے اللہ کو پیارے ہو گئے اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے سترہ سال کتن جی ستارہ دس اور سات سترہ سال رہے یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی انہوں نے وسیعت کی کہ لکڑی کا ایک تابوت بناؤ لکڑی ایک ہوتی ہے سال ساگوان بھی کہتے ہیں اس کو سال بھی کہتے ہیں مضبوط لکڑی اس کا صندوق بنا اور اس کے اندر مجھ کو رکھ کے کہاں دفناؤ وہاں بیت المقدس کے قریب کہاں آؤ ملک شام بیت المقدس کے قریب وہاں دفنانا چنانچہ حضرت یوسن بادشاہ تھے انہوں نے اپنے ابا جان کو کہاں دفنایا وہاں بیت المقدس قریب دفنایا سمجھا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد رہے ایک سو بیس سال عمر ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ان کی وفات ہونے لگی فرمایا میرا وجود جو ہے وہ سنگ مر مر کے تابوت میں صندوق میں رکھنا سمجھے چنانچہ رکھا اور آپ نے وصیت کی کہ ایک دور آئے گا موس علیہ السلام کا ان کو کہنا کہ میرے تابوت کو کہاں لے جائے وہاں ابا جان کے پاس چنانچہ ان کو دفنایا گیا مصر کا جو دریائے نیل ہے نا اس کے کہیں کنارے دفنایا گیا تھوڑا تھوڑا پانی پر آتا تھا اور برکت کے لیے پانی ہی آتا تھا تو حضرت موس علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے دور چند اندر ملک شام گئے نا تو اس وقت لے گئے وہاں دفڑایا اچھا جی ذالک من امبال غیر حضرت یعقوب جب آئے تھے مصر کے اندر تقریباً سوات آدمی تھے اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ حضرت موسی علیہ السلام کے دور میں وہی پونے سات لاکھ ہو گئے کتنی پونے سات لاکھ بنی اسرائیل بنے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب مصر سے باہر نکلے ذالک کا من امبال غیر سمرات ایک قصہ اس قصے کے نتائج سن لو ثمراٹ ثمرا تصا اس قصے کے نتائج پہلا نتیجہ کیا ہے اس بات رسالت حضور کی رسالت ثابت ہوتی ہے دوسرا سمرا ہے نفی المغیر کہ آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا اللہ نے بتایا اس بات رسالت نفی المغیر یہ قصہ ظال منمبال غائب غائب کی خبروں سے آئے وہی کرتے ہیں اس کو طرف تیرے وما ماں کن ہیں اور نہیں تھے آپ ان کے نزدیک یہ نفی حاضر ناظر ہے نفی حاضر ناظر نہیں تھے آپ ان کے نزدیک جب پخت کا پختہ کر لیا انہوں نے اپنے معاملے کو اور وہ تدبیریں کرتے تھے اس کے متعلق اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے پختہ کر لیا برادران نے اپنا معاملہ اور ارادہ اور وہ تدبیریں کرتے تھے یوسف کے خلاف ماں اکثر الناس تسلی حضرت کو تسلی دی گئی اور نہیں اکثر لوگوں کے اگرچہ ہرس کرے تو ایماندار آپ بس سمجھا لیں زیادہ پریشان وہ ما تاسلوم علیہ میناج تبلیغ طریق تبلیغ نہیں سوال کرتے آپ ان سے اوپر اس تبلیغ کی کسی معاوضے کا نہ معاوضہ مالی نہ معاوضہ جاہی آپ نے بھی تبلیغ کرنی ہے تو دل میں لالچ نہ لایا کرو اللہ تعالی بڑے برکات عطا فرماتے ہیں لالچ نہ نہیں وہ مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے واقعی آیا تین شکوائے معاندین شکوائے معنی اور بہت سی نشانی ہے آسمانوں میں زمین میں گزرتے ہیں اوپر ان کے لیکن وہ ان سے راج کرنے والے ہیں بھائی آسمان اور زمین کے اندر عجائبات قدرت ہم دیکھ کے اللہ کی توحید کے قیال ہو یا راز کریں وفیق ال شائن لہو آن تد اللہ اللہ واحد اللہ کی توحید اور نہیں مان لات اکثر ان کے ساتھ اللہ کے مگر اس سال میں تو مشرق ہے آپ تخویفی آپس بےغم ہوگا اس بات سے کہ آج یا ان کے پاس آفت اللہ کے عذاب سے یا آج یا ان کے پاس قیامت اچانک اور نہ شعور رکھتے ہوں فلحادی سبیلی فریضۂ رسول صلی اللہ آپ فرما دیجیے جی یہ میری راہ ہے آدو کے بعد کیا مقدر ہے جی ناس یہ میری راہ ہے فریض رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتا ہوں میں لوگوں طرف اللہ کے بھائی یہی میری راہ ہے اللہ بصیر ایک خبر مقدم ہے آنا و مجھ مبتدا موخر اوپر بصیرت کے ہوں میں بھی اور وہ لوگ جو میرے تابع ہیں فضیلات صاحب علق ہو ہم بصیرت پہ ہیں اوپر بصیرت ہوں میں بھی اور میرے متابعین بھی فضل اور پاک ہے اللہ اور نہیں میں مشرقین سے گمار سلام قبل کا اللہ رجالہ اجالہ شبو کافر شبہ کر دیتے نا کہ تو بشار ہے اور بشار نبی نہیں ہوتا تو اللہ نے ان کا شبہ ظاہر کیا کہ نبی ہوتے کون ہیں بشار فرشتے نہیں نبی ہوتے اور انسانوں میں سے مرد ہوتے نبی عورتیں نہیں ہوتی اور نہیں بھیجے ہم تو اس سے پہلے مگر مرد کہ وہی کرتے تھے اطراف ان کے والوں سے نبی جتنی آئے ہیں نا یا شہروں کے اندر آئے یا بڑی بستیوں کے اندر جنگل کے اندر نبی نہیں آیا جنگل کے نرکس کو سنا ہے آفرم یسیرو تخلیف دنیا بھی کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جن سے پہلے تھے یہ ہے تفریح دنیاوی اور البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تکوا اختیار کرتے ہیں کیا پس نہیں سمجھتے تم تم بھی غافل میرے محترم حتہ دستہ یا سر رسول ہے نا یہ آیت بڑی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اللہ میں دو منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لمبی چوڑی تقریریں کرو نا کچھ سمجھ نہیں آتا ہماری تقریر آسان ہے اس کی تقریریں بہت کی جاتی ہیں میں سب کو چھوڑ کے آسان تقریر کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سب کا زہری من اگر مراد لیا جائے تو بالکل غلط ہے دیکھو یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول رسول اللہ کی امداد سے نا امید ہوتے ہیں ادھر ہے نامید ہو گئے رسول اور گمان کیا رسول ہونے کے اللہ قد کو کہ اللہ نے جو انداد کے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھا یہ ٹھیک ہے اور رسول ایسا بات کر سکتے ہیں کہ تو بات ہی بالکل سراسر غلط ہی ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں حتیہ دستہ یا سر رسول پہلے تو یہ بات سمجھو کہ حتیٰ کس کے لیے آتے غایت کے لیے کس کے لیے اور یہ کس کی غایت ہے پہلے عبارت مقدر ہے پہلے کس کا ذکر تھا نبیوں کا ذکر تھا ہے نہیں وہ مار سلام کا بل کا اللہ رجالو ہاں نبیوں کا ذکر تو فرمایا پہلے زمانے میں جو انبیاء آئے نا جب نسرت کو ہو گئی دیر ہم نے وعدے کیے ان سے کہ تم تبلیغ حق کرو دشمن کے مقابلے میں تمہاری کیا کروں گا مدد کروں گا لیکن میری نسرت کو کیا ہو گئی دے دیر تو ہوتی ہے حضرت منہ علیہ السلام سین بڑوں کی قوم کن کے آگے کتنی سال تکلیفیں اٹھاتے رہے سینکڑوں سال کہتے ہیں تو نصرت کو دیر تو ہوتی ہے دیکھو جی لہٰذا پہلی عبارت یہ معذوف ہے فترا خا پہلے پہلی عبارت یہ ہی لکھو فترا خا نصرم اور ہم زمیر کا مر کس کو بناو گے جی انبیاء کو فتراخا نسر ان کی نسرت میں دیر ہو گئی کتنی دیر ہو گئی کہ جو کافر لوگ تھے نا کافر لوگ سمجھے جو مسلمان ہو گئے تھوڑے وہ تو مسلمان ہو گئے لیکن نسرت میں جو دیر ہو گئی تو کافر لوگ زیادہ بےمان ہوئے یا نہیں تو کہنے لگے یہ کہتے تھے کہ خدا کی امداد آئے گی آئے گی کہاں آئے, گی، کہ آئے گی؟ وہ ضدی کافر جو ہیں نا وہ زیادہ ڈٹ گئے کفر کے اوپر اور اتنی کفر کے اوپر ڈٹ گئے کہ اللہ کے رسول ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے کفر کے اتنے پکے ہو گئے نا کافر کہ اللہ کے رسول کیسے نا امید ہو گئے خدا کی رحمت سے یا ان کے ایمان سے کافروں کے ایمان سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اتنی زدی ہو گئے اور نصرت کو جو دیر ہو گئی اور نبیوں کے متعلق وہی کافر گمان کرنے لگے کہ نبی جو وعدے دیتے تھے وہ جھوٹے وعدے تھے نبی جو وعدے دینے کے تھے جھوٹے وعدے تھے اللہ کی طرف سے کہتے تھے کہ وعدے ہیں واضح ہیں جھوٹے ہیں اب سمجھو یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول ان ایمان المعاندین یہ نیچے لکھ لو ان ایمان المعان دین نا امید ہو گئے رسول معاندین کے ایمان سے زدی کافروں کے کا ایمان سے وہ زنو اور یقین کر لیا کافروں نے یہ زنو کا پھیل کون ہے کافر اور یقین کر لیا کافروں نے hmm. کہ ان تاقیق وہ نبی جھوٹ بولے گئے ہیں ان ہوم ضمیر کا مرجع نبی بنے گے رسول زنو کا فائل کاف ہے کہ تاقیق وہ رسول جھوٹ بولے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو جھوٹ بولا گیا ہے سمجھے کیا اللہ ہوم قد کو یوں مانا ٹھیک ہے گمان کی یقین کیا کافروں نے کہ تحقیق وہ کافر تحقیق جھوٹ بولے گئے رسولوں کی طرف سے یوں مانا کرو یہ مانا زیادہ صحیح ہے ظنوں کا فائل کس کو بناو گے رسولوں کو اور ہم زمیر کا مرضی کس کو بناو گے رسولوں کو ایسے سمجھ یہ بھی رسولوں کو بناؤ پہلے میں غلط کہہ رہا تھا اور یقین کیا کس نے کافروں نے کہ تحقیق وہی کافر جھوٹ بولے گئے کس کی طرف سے رسولوں کی طرف سے کاب میں جی ہاتھ رسول یہ مدارک میں سے لکھا ہوا ہے من نے جی رسول کافروں نے یقین کیا تھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹی بات کہی تھی اب سمجھ آئی بات کہ تاکیق وہ کافر جھوٹ بولے گا رسولوں کی طرف سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کہا تھا نا کہ نسرت کا یہ جھوٹ تھا اب جا ہوں نثر اب ہماری مدد آئی سمجھے جی جب اتنی دیر ہو گئی پریشانی ہو گئی تو آج ہی ان کے پاس مدد ہماری فنجیا ماضی مجھول ہے فن نجات بھی ہم نے جس کام نے چاہا اور نہ لوٹایا جاتا اور نہیں لوٹایا جاتا عذاب ہمارا قوم مجرمین سے میرے عزیز یہ بالکل آسان طریقہ سمجھانے کا اور بھی ہیں تقریریں لیکن مشکل ہیں کا نفی کاسا صحیح ابرا خلاصہ ماسبت الفتا کی ہے ان نبیوں کے قصوں کے اندر عبرت لبا عقل والوں کے لیے ماں کان حدیثرا صداقت قرآن کانا کے اندر ہووا زمیر قرآن کی طرح لوٹے گا نہیں قرآن ایسی بات جو گھاڑ لی گئی ہو ولاکن تصدیق اللہ فضائل قرآن لیکن قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں فضیلت نمبر ایک و تفصیلات کل شاعر فضیل نمبر دو اور تفصیل ہے ہر چیز کی ہر چیز سے مراد کیا ہے ضروریات دین و حدان نمبر تین ہدایت ہر ایک کے لیے ہے رہنما رہنمائی کرنے والا وہ رحمتان یہ نمبر چار لیکن رحمت ہے ان لوگوں میں جی مان لاتے ہیں تو کتنی فضیلتیں ہیں جی چار فضیلتے ہیں الحمدللہ للہ یوسف خیر واقعات کے ساتھ ختم ہوئی باقی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحیمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در سے حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محم علم کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب